ہم آخری طاوت پر رد کرنا چاہتے ہیں تو آخری طاوت پر رد کرنے کے لیے آ, ایک دوسرا جو چیز ہے وہ ہے دین الجمہور یعنی آ, لوگوں کی اور عوام کی حکومت جو ہے یعنی جمہور عوام کو قانون ساز مان کر ان کے قانون کی اطاعت ان کے او او او ان سے بدلے کی نیت کرنا یہ کیا ہے یہ ہے اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ جمہوریت کہتے ہیں اور اس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں اور اس کو پشتوں میں ڈیموکریسی کہتے ہیں بس یہی ایک چیز ہے مختلف تعبیر کی جاتی ہے یہ جو آج کل پوری دنیا پر اس کا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 تو جمہور اللفظ جمہرہ جو ہے عربی میں معظم کل شیئر ان کو کہا جاتا ہے کسی چیز کا بڑا حصہ اس کو کیا کہا جاتا ہے جمہور کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں صاحب قاموس کہتے ہیں وہ وَجُمْهُورُ الْنَاسِ جُلُّهُمْ لوگوں میں سے جمہور کیسے کہتے ہیں جُلُّهُمْ ان،, ان میں بڑے لوگوں کو وَأَكْسَرُهُمْ اور اکثر لوگوں کو جمہور کہا جاتا ہے وَالْجُمْهُور کو کہا جاتا ہے جو بہت بڑا لگا ہوا ہو جمہور کہا جاتا ہے وہ یوقار الجموری کسی چیز کو جمہوری کہا جاتا ہے لیکن جمہور النافیت تعمیر نہ اس لیے کہ جمہور لوگ جو نا وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے پھر جمہوری چیز کہتے ہیں اس کو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 افلاطون نے اور جمہوریت و افلاطون کے نام سے آج بھی جو ہے نا وہ کتاب موجود ہے اور آآ آآ کچھ تھوڑا مشکل بھی ہے وہ کتاب فلسفی انداز میں ہے وہ مکالمے کی شکل میں میں نے یہ کہا اس نے یہ کہا وہ پھر آخر میں وہ نتیجہ نکالتی تو بہرحال وہ جمہوریت کا نظریہ انہوں نے پیش کیا اور پھر اس کے بعد رفتو نے بھی اس پر کتابیں لکھی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 جمہوریت کہا جاتا ہے جی چاہے حکومت کو جمہوریت کہا جاتا ہے اللہ چاہے اور خدا چاہے کہ حکومت کو نہیں کہا جاتا تو یہ تو ایک تعریف ہے دوسرے تعریف جو دائرہ برطانیہ وغیرہ نے کیا ہے تو اس طرح کیا ہے کہ ما یقون الفق مفیہ بیشاد جس میں حکم اور قانون سازی کا حق کس کے ہاتھ میں ہو وہ عوام کے ہاتھ میں ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے جس بھی جب قومی ترانہ پڑھتے تو کیا کہتے ہیں پاک سرزمین کا نظام قوت و قوت عوام ہاں تو ہم پاک سرزمین کا نظام کیا سمجھتے ہیں قوت عوام سمجھتے ہیں کہ قوت عوام جو ہے نا یہ پاک سرزمین کا نظام تو بہرحال عوام کی مطلب ہاتھ میں دینا فیح بیشی باغس کہتے ہیں ايسون الحكم فيها بيد اكثر الاهالي کہ لوگوں کے اکثر شہریوں کے اکثریت کے ہاتھ میں جو قانون سازی کا حق ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے اور آ... ساوی منجد نے تقریبا یہ تعریف کیا ہے کہ هي التي يعين زعيمها لوقت محدود آ... لا بالتوارث بل بالانتخاب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 شری حکومت دین اللہ اور دین کے درمیان اب آسمان و زمین کا فاصلہ ہے بہت دور ہے ایک دوسرے سے دیکھو اسلام کا اس متصادل ہیں نمبر ایک یہ کہتے ہیں کہ, کہ لوگ مطلق آزاد ہوں گے یقیناً لوگ آزاد ہیں حضرت ربی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں متاث و وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ اُمَّهَاتْهُمْ اَحْرَارًا تم نے کب, اس کب سے ان کو غلام بنایا ہے اس ان کے, ان کے ماں نے تو ان کو وہ جناتا آزاد جناتا تو باران وہ آزادی تو ہے انسان کو لیکن کس سے یہ آزادی ہے یہ آزادی بندوں سے نہیں ہے اللہ سے نہیں ہے یہ آزادی بندوں سے نہیں لیکن انہوں نے آزادی کا لفظ استعمال کر کے اہر کوئی اپنے عمل میں آزاد ہے یہ اللہ تعالیٰ سے آزادی ہے ذر حقیقت اور اسلام میں یہ نہیں ہے اسلام میں تخلیق کے ساتھ پوراً اللہ تعالیٰ فرماتے ابدیت پہلے جن سے ہے اور ابدیت کسے کہتے ہیں غلامی کو کہا جاتا ہے نا تو انسان اللہ تعالیٰ کا غلام ہے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 عوام کے سامنے سدھا لگائے گا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی قانون پاکستان کی جمہوریت ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سدا نہیں لگاتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کے غلامی سے آزادی اور اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو اٹھارہ کون کا غلام بنا ہوا ہے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 اس اثر سانمی... کیا ہے جمہوریت آج کا سنم سانم... سانم... <دور> اکبر ہے <دور> دوری آج رکا سنم اکبر ہے تو جو علامہ جانی رحمہ اللہ نے اس علامہ کے تحت وہ انہوں نے ایک پارلیمنٹیرین کا ایک قول بھی نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عوامی آو نمائندوں کو شریعت کے مطلب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 اس کا نارا ہے باقاعدہ گورنمنٹ اف پیپل اور رول کا جو مطلب ہے اس کا معنی باقاعدہ یہ ہے کہ ان الحكم الا للشعب یعنی الحكم الا للشعب ان الحكم الا للعوام ان الحكم الا للناس ان الحكم الا لاكثر الناس یہ ان کا باقاعدہ دعویٰ ہے کہ حکم اور قانون عوام ہی کا ہوگا اس طرح اپ تراس کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں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 کہ وہ سب قرآن پر راضی ہوں گے یہ ان, انہوں نے اندازے لگائے ہیں انہوں نے ان کو ایسے تربیت تو نہیں دیا ہے بہرحال ایک ہی ہے ان للشعب اور ہمارا قرآن کا نعرہ ہے ان ان قانونی طور حکم آ, قانون سازی اور حکم صرف اور صرف کس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بس یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طرح ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ.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 اصل میں یہ نعرہ اس طرح بنتا ہے کہ ان کا لائر عوام کا نعرہ ہے وہ معبود کس کو مانتے ہیں عوام کو مانتے ہیں کا نعرہ ہے اگر انہوں نے عوام نے اور لوگوں نے قانون کو بنایا تو پھر وہ اس کے سامنے جو ہے نا مکمل طور پر منقاد اس لیے تو وہ کہتے ہیں جمہوریت کے اصولوں کہتے ہیں کہ عوام کی رائے مقدس ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا وہ رد نہیں کیا جا سکتا عوام کی رائے مقدس ہے تو یہ لائل کا بالکل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 بلکہ محض اکثریت مردود ہے محض اکثریت کیا ہے محضی. اسلام میں مردود ہے اللہ فرماتے ہیں سب اگر تم نے آ اکثر الحالی کی تعبیداری تم،, تم نے کی تو کیا کرے گا تم کو یوز الحکان سبیلّہ اللہ. اللہ کے راستے سے تم کو گمراہ کرے گا تو یہ تو گمراہی کا سبب ہے یہ تو جہل کا سبب ہے ولکن اکثرهم لا يعلمون ہے ولکن اکثر الناس لا يعلمون ہے و ولکن اکثرهم لا يعقلون ہے بے وقوفہ کا قانون ہوگا اگر اکثریت کی بنیاد پر ہو۔ اکثریت کی بنیاد پر ہو تو یہ جاہل و بے وقوف اور بے علم کا قانون ہوگا۔ تو یہ ہے کہ اسلام اس کو بھی نہیں مانتا محض اکثریت کو اسلام قبول نہیں کرتا ہے اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سابق کرام رضام کو جو تلقین کی ہے اس میں تقریباً عبدالو کو فرماتے ہیں کہ تم حق پر ثابت قدم رہو کن تحدت اگر کہ تو یک تنہا کیوں نہ ہو یک تنہا ہو لیکن پھر بھی تم حق پر رہو آج کل تو لوگ کہتے ہیں نہیں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا يجتمع امتی علب لا يجتمع امتی البل تو ہم کہتے ہیں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 ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی اکثریت حق پر آئے گی امتی اور لا امتی یہ سالبہ کلیہ ہے منطق کے اعتبار سے یہ قضیہ طالبہ کلیہ ہے اور سالبہ کلیہ کا کلی کا نقیز کیا آئے گا موجبہ جزیہ آئے گا یعنی بعض امتی على الحق بعض امتی الحق بعض میرے امت سے ہوگا؟, ہوگا تو بس بعض ایک ہی ایک آ گیا تو بس وہ ہو گیا اجتماعیت ختم ہو گئی تو اکثریت کی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک آ, آپ کے سمجھ میں ہونا سے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سواد اکثریت کی تابداری کرو سواد اعظم اکثریت کو کہا جاتا ہے بالکل ہم کہتے ہیں سواد اعظم دین پر ہو ہاں یہاں پر تو یہ ہے کہ دین میں سواد اعظم کی تابداری کرو اگر سواد اعظم اکثریت دین پر ہو تو بالکل ہم اس کی تابداری کرتے ہیں لیکن اگر اکثریت کسی دوسری مسئلے پر متفق ہو جائے ہندوؤں کی اکثریت تو گائے کے متفق ہو گئی ہے تو پھر تم ان کی تابداری کرو گے ہاں نہیں ہے اس طرح اس طبی سواد العظم حق پر ہو تو پھر سواد اعظم کہا جائے گا اگر حق کسی پر سلب کی گئی اور صرف اکثریت ہو تو پھر وہ سواد اعظم نہیں کہا جائے گا ٹھیک ہے؟ دیکھو اگر پھر ایک ہی اس لئے تو امام عمد قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبھی کبھی سواد عظم ایک بندے کے شکر میں بھی آتا ہے سواد عظم ایک بندے کے شکر میں ہوتا ہے اور وہ اس کی ضروری بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھا ابراہیم علیہ السلام امت تو نہیں تھا ایک انسان تھا لیکن اس میں پورے امت کے جو مطلب صلاحیتیں تھی وہ اس میں جمع ہو, ہوئی تھی تو اس لیے اس کو امت کہا گیا تو کبھی کبھی اعظم ایک آدمی کے شکل میں بھی ہو سکتا ہے تو اس طویلات اور باطل جو ہے نا وہ اس کے لیے اس نظام کے لیے باطل کرنا بھی ایک زندقہ ہے کیونکہ باطل طویل کرنا ہی تو ایک گمراہی ہے زندقہ کا ہے جو باطل طاویلات اس لیے کیوں کریں اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہی وقت محدود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 وہ نامی ہے جو بڑی کرتا ہے اور وہ حتاث ہوتا ہے اور متحرک بال ہوتا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان بن جائے اس کے ساتھ ناٹک کا لگا لگایا جائے تو اس کے بعد جو اوتاف سے وہ ختم ہو جائیں گے بعض اوساف اس کے ختم نہیں ہوتے وہ پھر بھی جسم بھی رہے گا جو طول عرض و عمق جو ہے نا سی عبارت ہے وہ سب ہوں گے ٹھیک ہے بھی ہے انسان نامی ہے کہ نہیں ہے بڑھوتری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ہاں اور آ, آ, حساس بھی ہے اس کے اندر خمسہ ہے خواتین ظاہرہ ہے باطنا ہے اور متحرک بالارادہ بھی ہے اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے تو اس حیوان کے تمام محفظ اس کے اندر داخل ہیں تو اسی طرح اگر جمہوریت اسلامی جمہوریت جمہوریت کا قسم تو ہے تو جمہوریت کے ساتھ بارہ ایک قیص لگایا گیا اسلامی کا لفظ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 اندر داخل ہے تو ماہیت محتبر ہوتا ہے لہٰذا کفری شمار کیا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز یا کوئی مقدمہ اخص اور اشرف سے آ آ آ وہ ہو جائے مرکب ہو جائے تو نتیجہ تابع ہوتا ہے نہ کہ اشرف کے پانی ہے صاف ستھرا پانی ہے کنویں ایک قطرہ پیشاب کا ڈالو پورا پانی آ آ آ نجس ہو جاتا ہے تو اسی طرح ہے کہ مطلب ایک ہی کفر کا دفعہ آیا پورے نظام کو ہی ये इस्लामी नहीं रहेगा ठीक है, चीज़ चीज़ है। चीज़ ना छीन हजार छीन सौ छियासठ आयते हैं किसी ने उसमें से किसी ने एक आयत का इंकार किया हजार छह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 دوسری طرف بھی جاہیت آ سکتی ہے دوسرا جاہیت بھی ہو سکتا ہے جس طرح حضرت کریما کے بارے میں پوچھا گیا وَلَا تَبَرُّ تو کیا دوسرا جاہیت بھی ہے تو بھی ہے تو حضرت ابن عباس رضو نے فرمایا مارا اللہ وخرا کہ کسی چیز کا پہلا میں نے نہیں دیکھا ہے مگر اس کا دوسرا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 یہ ایک اس کی خاصیت ہے جاہلیت کی خاصیت ہے کیونکہ ابو جاہلیت جو ہے وہ کون ہے تو اس نے کس چیز جی سے عقل کیا رد کیا اس نے عقل سے رد کیا اس نے کہا ابا اس نے ابا اکبر اس نے انکار کیا اور کہا خلق تم نے اس کو آگ سے پیدا کیا مجھ کو آپ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور آپ تو اشرف ہوتا ہے تو لہٰذا میں اشرف ہوں اور آم آم مٹی جو ہے نا وہ تو آخص ہے تو اشرف آخص کو سدھا نہیں کرتا ہے اس نے عقل منطق تو استعمال کیا نا اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر باہر نکالا کہ جب منطقی کے بچے جنت چھوڑو ٹھیک ہے تو بہرحال ایسے منطقیوں کے لیے جو قرآن کے خلاف اپنا منطق استعمال کرتے ہیں ان کے, ان کے لیے جنت میں جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں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 پھر اس کو تولتے ہیں اور اس کا عوام کے عقل پر عوام نمائندے کے عقل پر تولتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ رکھ کرتے ہیں جس ہی طرح ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان میں تین مرتبہ شریعت بل نقل ہے کہ عقل ہے نقل ہے نا یہ قرآن سنت تین دفعہ یہ پیش کیا گیا اور تین دفعہ ارکان پارلیمنٹ نے اس کو کیا کیا فیل کیا اور رکھ کیا عقل کے ذریعے نقل کو انہوں نے رد کیا کہ نہیں کیا تو یہ ہے کہ بچے بابا کی طرح انہوں نے بھی کام کیا. طرح کے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ حقائق کو دوسرے انداز میں پیش کرتے ہیں بلاکس انداز میں پیش کرتے ہیں یعنی حقیقت ایک ہوتی ہے اور وہ بالکل اس کے متضاد پیش کرتے ہیں ہاں دیکھو اس نے کیا کیا آدم علیہ السلام کو آیا اور کہا احلعد الکما شجارت و ملک ابلا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 لیکن یہ ہے کہ باقی میں وہ کیا کرتا ہے وہ مطلب اٹھارہ کروڑ کرو اور پھر مطلب سترہ کروڑ ننانوے لاکھ اور کیا ہے ننانوے ہزار کے، ننانوے ہزار اور ننانوے سو کے کیا کرتا ہے پھر وہ کیا ہے ٹھیک کیا بن گیا مجھ سے ٹھیک ہے تو بہرحال وہ اس کے تابیداری کرتا ہے اور اس کے سامنے وہ سر ہوتا ہے تو یہ ہے آزادی کا غلامی ہے یہ غلامی ہے اسی طرح وہ جو ظلمت خیالی ہے اس کو روشن خیالی کہتے ہیں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 اور قانون سازی تو ماضی کے لیے نہیں ہوتی وہ تو مستقبل کے لیے ہوتی ہے. تو کل کے بارے میں اس کی اس کو اپنے بارے میں پتہ نہیں تو, تو کسی دوسرے کے بارے میں وہ کیسے فیصلہ کرے گا وہ تو اندازے لگائے گا اسی سے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں وانتم اكثر من في الارض يضلكم عن سبيل الله ايه تبعون الا الظن یہ گمان کی تابیداری کرتے ہیں ور انهم لا يخرصون فقط اندازے لگاتے ہیں یہ لوگ تو وہ اندازے کے ساتھ قانون بنائے گا اور کوئی اٹل قانون اس کا نہیں ہوگا اس لیے تو وہ روزانہ ترمیمات کرتے ہی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 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو کان ظلوماً جہولاً हा? تو یہ بنیادی طور پر جاہل ہے بنیادی طور پر یہ عالم نہیں ہے تو جس نظام کی بنیاد جہل پر ہو وہ جاہل نظام نہیں کہا جائے گا وہ جاہلیت نہیں ہوگا وہ جاہلیت ہی ہوگا تو یہ اس لئے جاہلیت ہے کہ اس کا بنیاد جو ہے نا وہ جہل پر ہے اور پھر گمراہی در گمرائی یہ ہے کہ پھر جہل در جہل یہ ہے کہ اس نے عام ہر انسان عوام کو حق دیا ہے کس کو حق دیا ہے عوام تو صرف ادنا درجے کے جاہل ہوتے ہیں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 طرح کہتے ہیں علما طرح تو یہ ہی کہتے ہیں العوام کا لنوام یہ تو جانوروں کی طرح ہے تو جب جانوروں کی طرح ہے ان کو قانون سازی دیکھو نثارا نے قانون سازی کا حق اپنے علما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 اور تیسری بات یہ ہے کہ جاہلیت اس لیے کہ پھر عوام میں سے بھی انہوں نے اکثریت کو یہ حق دی ہے اور اکثریت کے بارے میں تو قرآن کا اٹل پہ صلاح ہے ولیکن اکثر انہا فلا یعلمون تو یہاں پر او, او اکثر ہم یجھلون باقاعدہ یہ الفاظ ہے کہ اکثر لوگ جاہل ہوتے ہیں اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں ولیکن اکثر انہا فلا یعقلون بے وقوف بے عقل ہوتے ہیں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 جاہلیت کا ظن الجاہلیت کیا جاتا ہے اور یہ خود میں منافقین نے کیا تھا یظنون بالله ظن الجاہلیہ انہوں نے ظن الجاہلیت کیا کہ مان نے دیکھو شکست کھائی ہے تو جب شکست مسلمانوں نے کھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کی مدد نہیں کرتا ہے ہا وقتی کمزوری کی وجہ سے تیسرے نمبر پر ہے تبرج الجاہلیہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ الاولى تبرج الجاہلیت تبر کیا ہے کہ عورتیں سنگار کر کے اپنے گھروں سے نکل جائے بازاروں میں گھومے پھرے حدیث میں ہے مائلات کہ وہ بھی آ آ یعنی مطلب آ آ آ کس کی طرف مائل ہو لوگوں کی طرف مائل ہو اور لوگوں کو بھی اپنی طرف مائل کرتے ہو تو یہ کیا ہے تو یہ ہے کہ مطلب یہ تبرج الجاہلیت ہے یہ کیا ہے تبرج الجاہلیت اور چوتھے نمبر پر ہے حمیت الجاہلیت